تم فکو رسولاتی اللہ عبد المقین اللہ قون یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ لوگ الگ ہو جائیں حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کی ملکیت ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں ہیں عبداللہ بن اوبئی نے غفاری اور خزرجی کے جھگڑے کے بعد انصار سے کہا تھا کہ تم لوگ مکہ کے ان کنگالوں پر خرچ کرنا بند کر دو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس جیسے دیگر منافقین کی سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کی ملکیت ہیں وہی جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے پھر یہ منافق کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ اگر وہ صحابہ اکرام پر خرچ نہیں کرے گا تو سب بھوک سے پریشان ہو کر محمد کے پاس سے تتر بتر ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ مرض نفاق کی وجہ سے ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں اسی لیے اتنی ظاہر و باہر بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے